أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ الرحمن الرحیم الى المسجد المسدلا قدرت, دن خود قدرت او دا انہو هو سمیع دا اللہ تعالی ام دے موسیل کتاب اور قدم موسی علیہ الصلوۃ دا کتاب وجہل نہ ہو بنی اسرائیل او منگر ذول او دل راہ ہدایت دا پاراد بنی اسرائیلوں اللہ تتقروم اندونی وکیلا ودی مضمون کتاب من وی زمانہ الواز موارم کار سازو ذریۃ من حملنا نوح اے اولاد داوا چاچ من سوار کریو سر نوح لطفار کو فس کو دام فَلَتَالُونَ عُلُوان كَبِيرا وَخَابَ خَاتَمُ الْوِيكَوِي دِرَرْ سَرْگَشِي گَوِيلِيَ سَرْگَشِين فَإِذَا جَاءَ أَوَادُ أُولَاهُمَا كَلَچِرَالَا وَعَادَ أَوَلَنَي أُولَاهُمَا دَأَوَلَنِي زَلْدَدِ دِدو زَلُنُنَا بَاصْنَ عَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّنَانُ مُنْغَ مُقَرَّكُ مُصَلَّت كَبَتَا زُبَانِي بَن جِگَان زَمُنْ أُلِي خاوندان ده صح جنگ پنج دج جنگ صح جنگ پنجاسو خلالت دیار نوئینن و تلمیان مینزونو دکو مینز کورن استادو تام وکانا وادم مفولام اودا وادا پورا کیدن کی اودا وادا مفولند کیدو ثم ردنا لکุล کرت علیم بیا اپذر کمن تاسوتا غلبا پاغي باندي و امددناکم باموال و بنی او او او لکش ہوئی پتوہت لکی گئی پائر استاسو تدا استاسو زالون ت ان احسنتم ککلک سے توحید بنی ن احسنتم تاسوک لکی گئی دا پار دا فائدو دو ان اساتم او کتا سو بد نقصانی ان پلہ نقصان دے تاسو دی دین نفسو فائدہ جا اواد الاخران کلا چرالا نیٹا دےم کرتی دین کرتی فساد دین لدی فساد نگا پی بانی پتا سونی ضالمان او, او, او چیری جمع لکا چل جاتا او اوچ تسمس کی ما علو اغا چی دی, دی پا مکمل تسنس کی من باپس رسلاسو سزا در قودتو جعلنا جاننام او مقرر کرد من جاننام للكافرین دا پارد کافرانو حسیرن جیل خانا اے محمد الرسول اللہ تو میراج تبوت لی لکا موسا چیم کوئی طور تبوت لیو موسا لیمی کتاب ورکڑو دا پارد اسلاد بن اسرائیلو اللہ تک تخیدو من دونی وکیلاں نظم ہمراوس دیو تعالم دا کتاب نذر کرے دین اضل قران یا دی للتی هیقم او بدی کیم دا مسرد ربل مشریقی والمغرب لا اله الا هو فتتقو ورزق او مخالف پہ جانم تبوزم او دے تکلیفن اغواری خذو کرے زر زر ازاف نرا لے موال پہ حجت تامم اخرت اروان دی وقذر ربک اللہ تحفظ الیہا قرآن پڑی احکامو مشتمل دے دا دی تبیانو الغاری ان از القرآن یو مضمون نے ہوئے گا نا یقیناً دا قرآن کریم چی دے دی یادی للتی خودنکی دا غلاری ہی اقواموچی اغنی غدہ ویبشر المؤمنین او زیر ورکی مومنانو تا اللذینے یاملون الصالحات دا بدخال شستان سے مضمون کوئے لوگن آگا کئی لهم ک... ک... آ گسان چینا بلونا کا بلونا چیمان لا دول انسان او اہ بل خیر او غاری انسان تکلیف لرام پشان دو غختلو دو, دو فائدی لرام و راحت لرام وکان کان الانسان و او دو انسان تلوار گندی و جعلنا اللیل و النهار آیت اینیم پیدا کردی من پشکو پرس کدو نخی یون ور او بلچ دی نو آغاز خومی پا محونا آیت اللیل نو کمزوری کردی دا منگا نخدش پی یلی کامیرانا ورم گردولی دا و جعلنا آیتا نواری او قریدا من نہ خزر رنا والا تیر رنا والے نی تب توفل ربکم چولٹو ی تاسفدل کرپ درفت اسنام او غبل ادا کی دشتي ب تیارا موکیو کس ذرتي نو غيرو بلقت تلایو لازی دل ویراو جا نزیب ابو کی کاربا کیو ل طالب مدر سنین تا نرص قماس د فاردی ل طالب مج معلوم کی تازو شمیر د کلو نو او حساب درو زو دمیاشتو و کل شین فص اللہ تفسیلا او ہر ضروری سیز واضح کردے منگا کو واضح کرنے سرام وقل اللہ انسان ان الزمنہ وطائرہو اول انسان چی دنو لگا ولی دن د دا سرادا دا عمل ناما او عمل دا دا خیر وی کشرفیو نقی پسرد دا دکین حلکہ بچہ بانی بدپاری منیوام ونو خرجو لو یوم القیامام اور او باسو با منگ دن پارد قیامت پرد کتابن یو کتاب القاوم ملاپرا حال کے چخور اور خطا نہ بات رسولا اور نیم سزا ور کو ان, کو ان کا کلچ منگ اراداو کو دا حلا کولو دیو کلی امرنا مترفیا منگ حکمو کو عشفرست دا غیتا دا توحید او دا تابدارائے ففسقو فیا ناغینا فرمانیو کی پدا کلی کی فحق کالی القول نو علی پاغیبان نوینا دا عذابو ثابت پیشی فتب مرنا تدمیرا نمگی حلا کو فمکمل حلا کولو سرا وکم آلکنا من القرون من بعد نوح دیر حلاکوی دی منگا پیڑا پس دنو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نا وقفا بے رب کوا کافی عبادی وگناؤنو دخلو بندگانو خبیرم مصیرہ خبردارو لیدن کے مانکانا یرید لآجلا سوکچ غواری بدلد دنیا پا عمل دا آخرت بانی آج جلنا لو فیا نو پتلوار سا لبور کمندل رفدی دنیا کی بھانا شاہو له جاننم کر جاننم من لشوی لشوی ومن اراد او کردے کوشش کی آگے لڑا مناسب کوشش او کرت اون اہدے سنت موقف کام مشکورا دیا عمل ددی مقبول اللہ تالا تام کو ہریو لمکی کا نوتا اربک کیف او گور با دن سرنگیوں دی دنیا کے غروارے ور ورکر دے سنو دیلر پا زنو بانی مقاخرت با کم داستی سنی بغوری پا زنو بانی ولل آخرت اکبر درجات او خام خاخرت گوی درجو والدے و اکبر تفضیل و لی فضیلت والدے لا تجال ما اللہ علان آخر مگر زود اللہ صرب العلام فتا قودا گی نکیمانی مضمو من بدویرش مفضورا شرمید لے و قضا ربک اللہ تعبودو اللہ یا او خوک مكر دستار چې بعدت م کوي بله الله نه دبل چااب ویلوا دانه او خ خګړه پلان سر د خ اما يبللوغنا ک چې توورشيږ عند قستا په ج ک ال کې بره بډوالي ته أحد هوما یو ددي دوړونه او کلا ما دوه بالاتهقلله ما اوف نو قوندي دوړته او قدري ولاتنما او مه تدي ل ما قولا قام وديتهنا نارمان. وقفاخنا وزر دو تابدار کما رب علی سگیر جدید تربیت کرو پور کوٹواری کیما تربیت کرو پور کوٹواری کی بابا تزدی کی وزر دخ التیما او ادھر میرا بانے بانی پیمتا گلے رب آفی رقص کی اخلاص من جی فا کا نلیل اوا بھی تالا دجو کو دین صرف مور اپنا ورث کا خاون دخ خپل ولائتا حق د خپل ولایداو والمسکین او مسکین ته به سبیل او مسافر ولا تو و ولا تبذر تبذیر او مال مخرج کو په بیزای خرج کو سراب سرا تو تبذر تبذیر او مخرج کو مال فذلو autant takur او پرسلو په بیلات انل مبذری ناکانو اخوان الشیاطین یقینا بذای مار خرخت مال خرچ کو کی ارواح دے شیطاناں نو دیوا کان شیطان ذو رب کفورا او دے شیطان دغ پر رب دی غنا شکر نتو ول دا خبروانی ویمات اور غنانو او کتمہ ہڑای دغ پلوان ہونا حق داران ہونا سولن ورکے ابتغا رحمت من رب کا دوجید نشوالی دی رحمت در حفستانہ ستا سرخ پل کنگال بیک اپ پاکستان لمیڑی وتر جو اتمے لری ذکر رگار میلاوی ملاویگی برتا کو لم سورہ نو کو نرم آگا وے نا چپائی کی نہیں ان شاء اللہ اور کاروبار ان شاء اللہ روانی گی در بہم رہے ب هم للك جتقال د لدينا ابتغااع رحمة منربك دپهزله تولو د رحم درب دي ددي مغوااللو او د رحمد دردن اغله تول ک تم لري نوتنناقع ولا تجل د مغلوله مجرزو لاسدي مغلول بو تولري شوي لا نقيه سرته دي وله تفصط كللبست یمي پرارز په قور رانسلو سرات بقطبة تقول د معلواً مطلب دارے مفضل کو دن اینا رب بکا و شام خبردار ریدن کے کا رفتا یقینا بالحق مگر پہن آسوک تلا وجل آسوخوج ظُلْمًا فَكَذَّابَ النَّارِ وَلِي سُلْطَانًا يَقِينًا مُمُكَرَا کر دے دا پار دوارز دو دد دو حجت تو دے رابل پیو اجنی او فلا یصرف فی فل القتل زیادتی دینہ کئی پو اجلو کی ان او کان منسورا یقین دد مدد کو ریکی گیا ولا تقربوا مال اليتیم او منی ذکیگی مال دی تین تا الا باللتی یا سر مگر پا طریقہ کیا ہے اس طرح چاہے عبادت تے حتایب لغاشد دا لغاش تر دی پوری چور زیو زوانے تو چزوانے جی ست واپو بلا دے پور وال برابر دنیا کی خبر چیری ٹول چی دگا ٹول چیری ٹول ابارا کی بات ہر چر تپوس کے دے شیم بلا تم سے برقن کے تپ دنگوالی کی کولو دالی کام مطلب بنے دا کوال مخم بیان سو کا نئی اہ دول کا نئی اہ پی کی خراب کارونا کم اکروہن کیولو سکول واری سکول واری. عوامر خرابے عوامر اوپن واحو کے خراب کار سدے کا سی اہ دا مسکور چشو دے دا ٹول پدی کے خراب کار چے دے پنیز ناروا دے ناروا ناروا کار پدی کس دے خراب کار پدی کس طرح ناروا دے رو پا رو کی اوامر نہ قبول خراب کار دینا اللہ تا ناروا دے گا سزا بدر کی او پا کی دے اوپر ارتکاب خراب کار دین سزا بدر کی کیسا لگے گا ماندال او ڈاٹول اہ دے, ممانا, کا دا دے آغا پدی کی پنیز درف نا کار کی رفت مکروحی کڑے دے لاتی حکم سے ڈاٹول چکم کی تیرو کا تیر نئی اہو ناکاره د دینا فنی ذرب ستابانېناخواخواو نه ذکې داې د نه کوونو حکمو ک چې دامه کوئ دا چې ذکر شوولسو دا د غ نهدي او آیر کا ربو کا چی کرد د تاته تا ستارب ان ل د حکمت د خبرونه ولا تجر مع اللهی مگر دودا اللہ سرا الابل الاتل کا بھی جانم رشپ جانم کی ملومن ملامت مدنے ہاں او أو أفاسفاكم ربكم بالبنين آياغوركري تاسو رفس تاسو فزامنو واتخذ اخبليني ولدي من الملاحكتين آثا لفرشتون جينكي إنكم لتقولون قولا عظيمة يقناً تاسو خامخاوائي يولويا وينا مش قولويا وينا ولقد في هذا القرآن او يقناً پرنگ رنگ رنگ تو رنگ رنگ تری سرم کڑ دے پی قرآن کی لیے آل دا دیکھن نجیاتی دا قرآن فریم دیلر اللہ لفورا مگر نفرت قلعوا یا لو کان معاہو آلہا کچر وید اللہ صال اللہ صلاح نور آلہا تما یقونون لگا سنگت لہ مشرکانو آئی اذن لب تغو پدغو خ خام خالت ولی بوئی الہ دل عرش سبیل آدھئی آلہا آون دا عرشت اللہ تا مقابلی دا قاران سبحانہو پاکد اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اور سب سما واتی بے نی اللہ تالا رام اماواتی نس چی کی دین نشت اللہ يصبح مگر پاکی وی اللہ تعالیٰ اللہ, سناد اللہ تعالیٰ اللہ تبور اللہ تلّہ تصبی ہوں لیکن تاثنت ان نو کا نلیمن یقین اللہ تعالیٰ بخور کرا تل قرآن کلچو تو قرآن کریم جالنا بے نقان ذالک عم من ساترین یمزا و بین الذین او ترمین ز دا کا سالو لا یمنون بالاخرا ایمان الذی باخر امنے حجاب مسور فرض قطد او پرد قطد استرغنا قطد وجعلنا علی قلوبهم ام پیدا کر دی کونون بنی اقن تن پردی ایا قہ من کون کی دپ ہے تو قران نو فی اذان او پیدا کر دی مندی کوگن تدرند والے وإذا ذكر تربك في القرآن وحده كلجتي هذا يرد في قرانك يا والذي عرثاك ولولا اذبارين نضورا واودين فصول شاغا نباني نفرتون قد ديمت علينا نحن اعلم ما يسمعون بي من طيب غنيتن شديد بغض كي يطات إلي يستمعون اليه كلج غض كي يطات نحن اعلم طيب غنيت سرنگ دی دبا ندی گمرا چل پلا گمراجی پن پیدا سرا پن اوجار بلشی کان او, آو حدید چی مشکلی گرانی چڑی لو آئی میں اللہ تعالیب نبی ہمدی بتا صبح قبول اللہ تعالیٰ, اللہ, تعالی اللہ بندی بری گیا اللہ بسم اوسطا سب کتاب اللہ تلیل مگر لگا بھاری بندی گانو تم کیساد خبر یقیناً یقیناً ان انسان نصارا. عدوان مبیدن پڑا گڑی جلائے مبیدن سرگن ربکم آلم اللہ تعالی ارادہ یار یرحمکم رحم بھو کی دربانی و ایشا او او ایشا او اللہ تعالی او ندیگر ندیگر وربو کا عالم دی من, من, ور من, من زب اور ادو اللذین من دوني او را رحمت کی آقا سان جس ساتھ تو پیادہ دا, دا دا اللہ تعالی علاوہ جی مددگاراں دا حاجت روایا جی اوری مدد کی فلا یم لکو نہ کشف ذری عنکم دوائی طاقت نہ لویل دلری کولو تے تکلیف صاف نہ ولا تحیلن او ند اسانہ ولو تحویل بھی توج دی او حالت میں بل حالت تنقل کی یعنی تے سخت نہیں کم والی تنقل کی یا wala yamlikuna kasf azri ay ikhyar na leridin wikalo da taqiq ke pata sura ghali wi aw dar na leriki wala tahwilan aw na da alawlo shir arwani aw bal taraf taywadi رحمت اللہ اللہ تعالیٰ تو نزدی نحن مگر منگلا داغیومت نا مراد کلی نہ شرک ہی کا نا تقدیر کے منہ لکھا ندیو کل نف نمو یعنی مگر دا دامن دام بانی لی گا کا نزا لی کفل کی کی کلی شوی گلی اللہ دلی تو نہ چھا معنی اللہ سخت عذاب راو صدی اللہ کا نور سے صدی پر راو صدی اللہ کی عذابوں نے راولی جو کنور سے قاتل ہو جیتے لئے لئے لئے ایتنی نفیل کنور سے قاتل ہو جیتے لئے لئے وما من آنا ان نور سے نبیل آیات نیو من اکڑی من دلیگلو دمو جزاتو نا حکمی چی دے واری اللہ مگر ان دی خبری کذب مزیل اویون انیز مدد دروگو کردی دا سمود نا کام سمودیا نا تنا کزل سرخار قلنا لکا کلچ ما ہاتھ یتی کرد بخل قبانی و ما جالی التي کا او نا دیگر زوالی منگ اغلی دلستا منگ چی کمتا تا, تا خودلیو خو اللہ فتنة لنناس مگر امتحان دا پار دا خلقو چلی مانی کنا وشجرت الملعونا او اغا اونا چی بد کوئی رشید پا قرآن کی اغاوم دا پار دا امتحان دا خلقو دا ونو خویف یا ربی من دی لرفع یعزیدم ان یری ان ذات ادی لردایرا ول الا تغیان مرجس شکیرا کبیرا لو یا وایذ قلنا للملائکۃ السجدوا قالوا نسجد من پرشتوت سجدوا کلی আদম فترض আদম فسجدوا طول سجدوا الا ابلیس بیر شیطان ابلیس نہ قال اد سجدوا لمن خلقنا الطین ایا سجدوا کم اچہ تا پیدا کرو دیتا فتنا قال شیطان بی اداب اللہ تی ار اے تک خبر نہ کما تاتوی دادیا کر رم سالیا چتا پا بن غور کو برا اولادو اللہ تلین مگر لگو لاشٹا نے کرنا خام خواسم مگر بکم اولادوانی تاریخ مگر لگ بولا گی تا ذهب اللله تعلاوی ظ فمنته من نوم دوپ ک روال فل تاپې ددنا په جان جان نمجهذا او کوم جذاه موفوره زییت جاننم س ستا او موفوررن پور کل شوي ی اسم می فل فه سر یا د فرمانه شو وف د زمانسته سع پیادل شار کم پل اموالی دار معلوم واؤلہ بندی سلطان یوز جی لکم الفل کفل بہری شکشا سو دفارا جہاز اللہ تعالیٰ یقینا اللہ تعالیٰ اللہ عیا ہاجت اللہ عیا مگر اللہ ایا جی فلما نجاكم اللہ تعالیٰ بچ کی تاث تا کم تاسو مخیر انسانوں کا یا بتاسو ندوم می دفرزان د پار وکیلن سو ذمہوار او سو بچتون کی ہم ام امین تاسو به یی ای یعیدکم فی طاره اخرى شو پس کتابو لار بدی او کو یوزل بیا فیرسل علیکم قاصفا من الريح بصراوری کی بتا با سو بانی تیز اوا فیرقکم دو ڈوب کی تاسو لرا کفر کفرت پر سبب شرک کولو تاسو بانی ثم ملا تجدو یا بتاسو ندوم می لکم د خپل زانو د علینا به تبیا منگنا ددی سوکھ تپوس کو ان کے منگدیا سوکھ تپوس کی آو آلینا بی منگ پسی ددی پبارہ کی تب پسی تبھی انمگ پسی کم ملا تجیا بتا سنو میں لم دکھ ہو جاؤں گے پارا آلئینا تجی اندھی منگ پسی کی سن کے جی آلینا بی منگ پسی کی دن کو دا دی دا تپوس دا تپوس کردمتا اولاد آدمتا اوسو کسما قسم گاڑ لو او دریا بات اور پڑی رو نن من دا اچانا خلق نا چن پیدا کر دی تفضیلن دیر غروالے مولا کر دی یوم ندعو کل لو ناس کل اچ آواز بو کم ہر چاتا کہ امامین کو نمد پیشوا دا گئی نفمن کو یہ کتابو اساسو چور کے شوغتا مل نام دا گو یمینی دا گو پخिलास بانی قولائے اقراؤن کتابہم دا کا ساندی بلولی فلا ملاما خوشحالی دلویل آخرت کی دل دلیل بو سر و حضول اور خطاق جنت واد یقینی دامر مشرکان شواڑ تالرا ادی د بیان داغا مسلینا او حینا الیک من وہی کردار دی تا تا شرر توحید لتاف دریا علینا غیرہ کہ اتڑے تبمبانی غیر د دین بل سروانی اتڑی و اذل لتقذو ک خلیلہ او پدغ خام دی بجور کی تالرا دوستو ولولا ان صبتنا کا کن ویکلا کول زمں تعالی را لقد کتن یقین تنز دی وترکنو الیم شکو شیب و الیم دیتا شین قلیل الغندی اذل اذقنا کا پدغ خام بس ولی پتا دی دفار سویرن سوک و او چرجوڑ کی تا منل اردم کی دھمکی کے لیے یقین دی غواړی لاستف دوونه ک چې چلوونه جوړ تاتا من اری ماه پیل ار دی دمکی دکې کلی ی یوجو کا مینا سخباې تاال را دی دی نهل لایل بکوونه خلاف کا او پهغه وختې دی پاتې نه شي ستا نه روو په دی ک الله تعلیل مگر لون دی عمد کا سر او اوسالله جبی لا دمکینا مدنی ته حجرت وکو بس په دوین کابانې دی بیا و سندہ تمن قد ارسلنا قبلکا فشان دکتریقی زمان دعا چاہ سرا چمنستان مخی دیگلی رسولنا دکھلو پیغمبرانونا ولا تجلل سنتنا تحویلا اوتبہ نممی نمم ترقیل رفت دنم اگئی چی کرا کھلو امتونو عباسرین اگئی لمن سزاور کریدا دیچی تا عباسی ندی لمن سزاور کو تعلق زمان سرا قائم ساتا اقنی صلعات لی دورو کی شمس قائم لگی سلا بندی کو دمو دلو کی پوری ماں سوتن مسرا قرآر الفجر او مزد سبا ان قرآن فجری یقینا جی. سارم پات کے ری اوسار کین پکار دے او وایا فرآن سبا کی سار دین کی کانم شاپ تو برابر کا نما امین اللہ لی فتحجدی نا قرآن فتح الاڑی اللہ دِی محتا تازیا کی فرض دی پتا بانی شکر دی منگ بانی کی ندا بلا سے چلو اور نا پلک دازیا دا تالاف دا دی دا اَلْهَتْ كُلَّ لَذَائِذِ وَالْأَمَانِي عَنِ الْبِذِلِ أَوَانِسٌ فِي الْجِنَانِ تَعِيشُ مُخَلَّدًا لَا مُتَفِيَا وَتَلْهُو فِي الْجِنَانِ مَالِ حِسَانِ تَنَبَّهَ بِمَا من نَعَمَكَ إِنَّهُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ التَّهَجُّدُ بِالْقُرْآنِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً تَلَكَ عَصَا أَيُّ عَصَا ذَرَجِفُورٌ تَبْكِي سَالِرَ سْتَارَ سپاہی کی بحمد میری متعلق محبوب کی, مقام محمود کی. فی اللہ ربی ادخل نیم دخل او می باسی می دن کی ریما کی وجہ کا سنتا مقرر نام سلطان غلابا. غلابا نصیرن دا نصیرن. سلطان داسی غالابی کا بیا اچھا بھائی سرگن شہق نل باطل ان الباطل بات لانا قلبا راہ راگ اور لڑکام یقیناً ظالمینا ظالمان اللہ مگر سابر گی ویو دیوی کی زیرا کے سرخت کا نا چتو گندے بھر جی تھا ہر سیزان کی بھی میں پتا لگی, حر کی دن پتا لگی. می تو استعلم کا بھی شو تو چتو گندے بننے لگی ابھی یا نہ ظالمان لڑا مشریتا لڑا چی فارو لڑان کی اور وَإِذَا أَنْعَمْ نَعَلُ الْإِنسَانِ کَلَا چِ مُنْ اِحْسَانُ وَكُبَ اِنسَانُ مَانِي آرَدَ دَهِ مَخُوَارَي وَنَا آبِ جَهْنِ بِي او دُرِیشِ پَفْوَلْدَرَ بَانِ وَإِذَا مَسْتَوْسَرُ او کَلَا چِ اُرَشِ غِدَتَ تَقْلِفِ کَانَ يَوُسَنُ دَي بِي سَخْنَا اُمِيدَ ذ قلو اے کلو ہی عملو علا شاکلتی هر یو عمل کوئی پس طلط طریقہ رف ربکم آلمو پس رفستا زفورد بمن هو عادا سبیلا فاغا چاہ جغم منزن کے دلاری دے ویسخلون کانی الروح تپوس اس کے استعانہ در روح مبارکی قلی الروح من عمر ربی ویروح داد حکم در دا اف زمانہ دے وما اوتیتو من العلمی او تاسو لنے درکلے سوئے ناظرک نشوی طاستہ دے پہنے دے روح پہ بارکی مگر لغن دے چیدائی دے خوزیگی ہم گوری ہم کتل ہم کئی دل ہم کئی خبری ہم کئی خان دل ہم کئی سوچ ہم کئی گرزی ہم اوچی لڑچی میں بیایس نشی کولے وَلَاِنْ شِئْنَا لَنَ ذْحَبَنَّ بِاللَّذِي ماشاءاللہ ماشاءاللہ وَلَاِنْ شِئْنَا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْحَبَ النَّبِ اللَّذِي اللَّوِكَ زَمُنْ قِرَادَشِي مخا مخ بوب و زمُنْ آغا کتاب او حَيْنَا إِلَيْكَ شَمُنْ وَحِيْكَوْ دَاغِتَاتَ سم سُمَّلَا تَجُدُ لَكَبْهِ عَلَيْنَا وَكِيلَا دیابت تنمومی دزان دا پارا دی ہی دا دی پرا پستولو بانی نب پارا منگ بال پاپسو ربک مگر دام پس میرا باندھ رفتانہ کا نالے کبیرا یقین اللہ تعالی دپتابر الوی کلوایا لئیت سماۃ الانس والجن کچ انسانان او فریانان فریان علا ایتو بیتہال القران ودی واری چی دیرا وڈی ددی لا یاتون بی اسمی دینشرا وڑے ددی القران وندی راو بلڑی ددی القران وندی نیشرا و ولو کان اگر چی شیزے نے دزنو امدادیان ولقد صرفنا للناس فی ھذا القران iyak na nun قسما کے سنت ریتو سربیر قرآن کی مین قلعے اور اللہ کو پورا میں انکار کی ضیاط دخل کو نہ مگر انکار نہ کی وقالو لن نؤمن لکا ہرگز لنک میں نہ لگا ہرگز مست تجدید نہ کہ خبر نہ بنو ارگانہ چھینا او تقونا لا او تقونا لا كجنة ياري تالر باشي من نخير دكجرو وعنبين أو دانغرو فتفجر الانهارة فلالات جیرہ بس روان کیتو نہرون دانی پر مین جتیو خاص کت رواناونو سرا او توس سے تسما یا را او گردو تپ مومبانی اسمان کما زامتا لکہ سنگت خیال دی علینا اپ مومبانی کے سفن او توس کے تسما کما زامتا یا تر او گردو مومبانی اسمان لکہ چے خیال دی کہ سفن ٹوکڑی ٹوکڑی یا اسمان نہ ٹکڑا او تا تیہ باللہ یا را اللہ تعالی والملائکہ او ملائکی قبيلا مخاما او يكون لك بيت يا استادي يوكوري من زخرف دخائص يا من زخرف دزرو اوتر قاف السماء یالیت اوفی جب اسمان تا غری و ور ولن نقم ندوقی کا ارگزمنگن مرستا خطل حتا تنزل علینا کتاب نقراو تردی پوری چ تراوڑی منتا کتاب نقراو چ ویل لوم اگیلرا قل و سبحان ربی تا کی درب لرمی تو الا بشر الرسولا نیم زماگر انسان لے گلی شوی و ما منع الناس ندی منقری خلق لرا ہایؤمنو بک ایمان اولنا اذ اللہ تعالیٰ انسان لر قلو اللہ تعالیٰ پہ سلک و ان کی خبردار کے اللہ تعالیٰ دے دے ومن اللہ تعالیٰ کیون دیارم او کار سم کیما بہت اڑان دکمن چاڑا گانو سب کانو می جان دے کل ارکلت یحطورتیگی دا جانم ردنہم سہیرا غیاتم کو مندیرا سہیرا فذوال ذالک جزاؤہم دی کفرو او او اللہ تعالیٰ لو پیدا کی دل اسدی کے ڈاکٹر دنوں ددی پہچان والی دی نشیبا کول ہے نشیبے کا کول ہے وجال اجل اللہ رسی اللہ تعالی مقررہ انکار کی ظالمان دار سننا اللہ کو او مگر لو ان رحمت انسان او عہد انسان تنگ او عہدے انسان تنگ وے شکر اللہ خورا کے اللہ نے جو خوراک اختیار دیدر نظر کرے گا ماشاء ہوئی اور اس استعماری کی جو والا قد آتے ہی نام گڑم تال موسا اے موسا مسکورا لیوا نہیں تمہارے حالا ویلوک موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لقد علمتا یقین انتا تفتد ما انزل ہا اولائے کہ نبیلالی گلی بھی موجزو لرم اگر رب داس مانونو دزمتی بسائر دفار دفوئی دخلقوں او نظر لگون کی وینی لازم نکا او یقین انتا گرمتا لأفرانا لأ مفبورا تبا شوے او مفبورا منکڑے د خیرنا او ملعون لانتی 昔 فا فأرا لديائرادهكر أن يستف الظوم ش أوب دلارا من الأرضزغز مكنا تقر ناو غرقمون گ غ غرق و مماه جميع قق صنة اللا التي سنة الل التي قد خلت من قبل ولا ت صنة اللاِ تتحويلا اووااس ك دفر هو جميع من بعدي او من پ خلاق اسرائیل اسرائیل کو لطف تم لطی دی۔ ونحن نتعلم بمراه المتلقى لكي فنغم هم نزل وبالحق انزلنا و بالحق نزل وبالحق انزلنا سبحان الله فماتا لك برا عبورا وبالحق انزلنا فحقصرا رالي قلد من دي قرآن لرا يوزل بيت العزت اسمان تھا اول اسمان تھا وبالحق نزل اور فحسر جب بیت العزت اول اسمان لگ لگزمت کی بیارا کو شے دے او تھا تقدیرش کال کی پورا شے وبالحق انزلنا وبالحق نزل اور نا ابل حقل ہو سرا گلی اول اسمان تھا اول اسمان بے ماشاءاللہ عزت ماشاءاللہ مار سلنا کو ندی نکلے ممتا ہوں مگر زیرور کو ان کے من کو تھا یر کو ان کے نمن کو تھا وہ ہو او تقسیم کرے جمنگانی دا دا اور مینو بی ایمان راڑی قرآن بانی اولا مینو یا پھر مرا اڑ یاد سات یاد ساتھی یاد سات ادر گوتھ مسجد قرآن کریم علیہ کل کی پیبانی یا رون این اور رضیگی دی اور رضیگی دی پسنوبانی سجدن سجدہ کون کی و یقولون وای سبحان ربنا ان کانوا ربنا لربولا تاکید ربزم لرا یقینا دو حدث ربزم خاما خاقیدن کی, کی او خاما خاقیدو و یخرون للاذقان او اور رضیگی دی پسنوبانی يبكون جاری و عزیزو مخسو او زیات القران دی لراجزی رحمان یا رحمان یا رحمان قال يا سديلا قوم مذطول پتول جہر مکا طول منز جہری امن دی والا تو خافق بیا مق قسوال قوا طول پتوم ندی وب تغيبن ذلك سبيل ولا توقم ذذیک لار صفطت دي استخارا وقل الحمد لله ويهمدن دي الله تعالی الذي اغذتنا لرا لم يتخذ ولدا چنی دی ولني عذ ول ولم يقل له شريكن انشت دي الله تعالی لا شریک في الملك فباع چاہیے کہ لک مشرکار چوی ولم يقل له اللہ تعالیٰ امدادی میند وجود کمزور آئے نہیں چکن اللہ تعالیٰ کمزور امدادی بھی نہیں نہیں وق ابر ہو تقبیر اللہ تعالی تک بیرول شریف نہ پارے وہی مالک وہی داتا وہی مشکل خوشا سب کا وہی ایک غوث آزم ہے للکار دے تازہ جو جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہے سبحان اللہ صبح رب التی اما یوف السلام سبحان للہ رب, رب عالمین